ان اعرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وَاشْفَقْنَ منها وحملها الانسان انه كان بلوما جهولا وقال تعالى قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا وقال أيضا إن تغفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده القفر وإن تشكروا يرضه لكم صادق الله العظيم رب صرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفقه قولي آمین یا رب العالمین چند ہفتے پہلے کی بات تقریباً دو ہفتے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے کسی دوست سے یہ کہا کہ چلو بھائی نماز پڑھنے چلتے تو دوست نے کہا کہ دیکھو بھائی جب اللہ چاہے گا میرے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی نماز کا موٹو پیدا ہوگا تو میں تیرے ساتھ چلا جاؤں اب ظاہر اللہ اگر میرے دل میں نماز کا خیال نماز کی چاہت یا نماز کا موٹو پیدا نہیں کر رہا کوئی تحریک نہیں آ رہی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے تو یہ سوال انہوں نے جمعے کے بعد پھر وہ میرے پاس بیٹھے تو انہوں نے یہ سوال رکھا کہ جی وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا جب اس نے میرے ذہن میں نماز کی بات ڈالی نہیں نماز کی حب نہیں ڈالی اس کی کوئی تحریک کوئی موٹیو نہیں ڈالا تو میں کیسے نماز پڑھوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان صاحب نے آج نہیں کہی بلکہ یہ صدیوں سے کہی جاتی رہی ہے اور قرآن حکیم اسی لیے قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے کہ اس میں تمام بیماریاں کوٹ کرنے کے بعد ان کا علاج جو ہے وہ بیان کیا گیا انسانیت نے جتنی ٹھوکریں کھانی تھیں وہ ساری کھا چکا ہے قرآن کے نزول سے پہلے اور آج جو کچھ بھی یہ لوگ کہتے ہیں قرآن حکیم نے اس کو کوٹ کیا ہے اور اس کا علاج بھی بتایا کوئی نئی بات نہیں کوئی بھی نہ بحری اپن نیا ہے کہ جی ہم خود ہی بنتے ہیں اسپونٹینئس ہماری کریشن ہے آپ سے آپ ہم بنتے چلے جاتے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے تھے وہ ماں یا اللہ حیات نت دنیا نمو تو انہیا و ماں یو <دَّحر> اسی سے کہتے ہیں داریہ ہی فلا کہ یہ کوئی ہمیں زندہ کرنے والا نہیں بس یہی زندگی ہے ماں یا اللہ حیات نہ دنیا دنیا کی زندگی ہے نمو تو ہم مرتے ہم مرتے کوئی ہمیں نہیں مرتا بس جہاں بیٹری ختم ہو جاتی ہے ہم مر جاتے ہیں ہم مرتے ہیں ہم, ہم زندہ ہوتے ہیں منتے اس سے وہ ہمارا یوں دار اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی مگر زمانہ حالات مار دیتے ہیں ہم, ہم پرانے ہو جاتے ہیں اسکریپ ہو جاتے ہیں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جو بل ارادہ ہمیں مارتی تو قرآن حکیم نے اس کو کوٹ کیا آپ کہتے ہیں جی فلانہ دہریا ہے دہریا آج کی پیدائش نہیں یہ پرانے لاروے پیو ہیں تو اس قسم کے سوال کرنے والے قرآن حکیم نے کا وہ کہتے ہیں کالو لو شا ما اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی بندگی نہ کرتے رحمان جو یہ کہتا ہے مات شاہ اُن اللہ این شاہ تم کوئی چیز چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو اللہ چاہ رہے تو ہم ان کی بندگی کر رہے واقال اللہ دین لو شاہ اللہ ماں ابدنا لو شاہ رحمان ہوں ماں بدنا ہوں لو شاہ الہ ہوں ماں ولا ابا ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے گویا جو رہا اس کی مصیحت سے ہو رہا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے مسئلہ تو یہ ہے اگر وہ چاہتا تو ہم شرک نہ تھا لیکن یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے ہر سوچنے والے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری چاہت کہاں تک ہے اس کی حدود کہاں ہیں کہاں میری چاہت کسی کی چاہت کے تابع ہو جاتی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری تخلیق سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ تعالی نے بہت کچھ پیدا کیا ہوتا لیکن ہر چیز جو ہے وہ ایک قانون فطرت کے ساتھ بندھی ہوئی وہ انسٹنکٹ کی غلام تھی اپنی جبلت کی غلام تھی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی قدرت نہیں تھی نظام اسی طرح چل رہا گاڑی بھی موجود تھی سواریاں بھی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی سٹارٹ بھی تھی ڈرائیور کوئی نہیں تھا اللہ نے یہ چاہا کہ میں اس کے اندر اس کائنات کے اندر ایک ڈرائیور لا کے بٹھا دوں خلیفہ اس کو چلانے والا جو میری نیابت کرے جو بھی نائب ہوتا ہے ایک حد تک اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو نیابت کرتا ہے جسے کہتے ہیں سوآبدیدی اختیارات لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ امانت پیش کی کون اٹھائے گا یہ ارادہ یہ اختیار یہ قدرت کون امانتن لے گا اور پھر اس کے جو نتائج ہیں اس کی جو کانسیکوینس ہیں اس کے جو پھر مجمرات ہیں ان کو فیس کرے انب نر امانت ہم نے یہ امانت یہ نیابت کی امانت آسمانوں پر پیش کیا. زمین پر پیش کی بہار جو سینہ تانے کھڑے ہیں ان پر پیش پیشائی نہ ملنا انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ اور اسے ڈر گئے وہ اس لیے اگر ہمیں اتارٹی مل گئی تو اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اختیارا اختیار جو ہے وہ تو عرض دیتا ہے نا تمہارے ہاتھ میں قلم ہے سائن کر دو یہ پولیٹیکل سائنس کا ویل اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ اتارٹی ٹینس ٹو کرافٹ اور ایبسولوٹ اتارٹی کرافٹ ایبسولوٹلی لہذا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے سب کچھ سدر کے پاس نہیں ہے کوئی کانگریس کے ایوان ہے اسے روکتے ہیں کوئی آپ کا سینٹ ہے کوئی آپ کی قومی اسمبلی ہے جہاں وہ جواب دہ ہوتا ہے کہ بھائی سب کچھ ہم نے اس کو دے دیا تو کرپشن پھیل جائے گی لہذا اس اتارٹی سے ڈر گئے سارے فخن مل وہ انسان نے اس کو اٹھا ٹھیک میں یہ امانت لیتا ہوں اختیار ارادہ قدرت اور میں اس کے کانسیکوینس بیئر کروں گا ٹھیک ہاں حساب کتاب دو گے جی دوں گا یہ ہے اصل معاملہ کہ جب آپ کسی کے حوالے کوئی چیز کرتے ہیں تو پھر اسے کچھ اختیارات بھی دیتے ہیں اللہ نے ہمیں اختیارات دیے قدرت دی ہم سوچتے ہیں ارادہ کرتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی ایک ایسے آدمی سے جس کی دونوں ٹانگے کوئی نہیں آدمی کہ اٹھو اور دوڑو اور جب وہ نہ دوڑ سکے تو اسے مارنا شروع کر میرے اندر اس نے صلاحیت ہی نہ رکھی ہوئی اور نیکی کرنے کی اور ساتھ ہی کہے کہ نیکی کرو اور میں نہ کروں تو وہ مجھے مارے بات عجیب ہو گئی لہٰذا پیدا کیا تو فرمایا فا الحما فجورہ ہم نے اس کے اندر و فجور کی طاقت بھی رکھی چاہے تو انکار کرتے نماز پڑھے نہیں پڑھتے چاہے تو مانے تقویٰ بھی اس کے اندر رکھ دیا فجور بھی اس کے اندر رکھ باقی کسی چیز کے اندر یہ اختیار نہیں ہم دیکھیں مرغی ہے بطخ ہے ایک مہینے تک جم کر انڈوں پر بیٹھتی ہے نہ اس کے لیے کوئی فورمین بھرتی کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کوئی کارڈ پنچ کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سپروائزر کی ضرورت ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے اس کے نہیں وہ تیئیس تیئیس گھنٹے بیٹھی رہتی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے بیٹھی رہتی ہے اڑتالیس گھنٹے بیٹھی رہتی ہے کیوں فطرت نے بتا دیا اس کسی فارمین کی ضرورت نہیں وہ اٹھی نہیں سکتا جاتی نہیں وہ اسی لیے وہ بائیس دن یا مہینہ جو بیٹھتی ہے اس کے نتیجے میں اسے ازر کوئی نہیں ملتا جنت کوئی نہیں ملے گی تجھے اعتکاب پر جنت ملتی کیوں اس لیے تو توٹ کے جا سکتا نہیں وہ جو اعت اس نے کیا بائیس دن یا ایک مہینہ اس میں اس کا ٹیمپریچر اس کے اصل ٹیمپریچر سے تین گنا زیادہ ہوا ہوا تھا سخت بخار کی کیفیت میں ہوتی ہے اور اوور ٹائم بھی نہیں مانگتی کہ اللہ اتنی میری ڈیوٹی تھی اتنا میں فالتو بیٹھ ہوں مجھے اوور ٹائم دو وہ جبلت کی محت اس کے اندر اس کے خلاف چلنے کی صلاحیت نہیں تھی اسی طرح سے ہر چیز کا آپ نے ایک تکوا ہے جو جدلی ہے اس کے اندر زبردستی اس پر تھوک دیا گیا وہ مر جاتی ہے چیز مگر اس تکوے کے خلاف نہیں کرتی اس کے اندر اس کے فجور کی طاقت ہی کوئی نہیں بندے کے اندر تکوا بھی ہے فجور بھی ہے دونوں چیزیں ہر بندے کے اندر وہ فران کے اندر بھی تھی تکوا فراؤن کے اندر بھی تھا نہیں استعمال کیا اس نے مارا گیا یہ جو زبردستی ہے جیسے وہ کہتا کہ اللہ مجھ سے زبردستی لاج پڑوائے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی زبردستی اللہ پڑوائے مجھ سے ایک گدھا ہے اس کے اندر اللہ نے تکوا رکھ دی ہے کیا تکوا رکھا ہے اس پر کیا ہلال کیا ہے کیا حرام کیا ہے گدھے پر اللہ تعالیٰ نے گوشت حرام کر دیا ہے گھاس حلال کر دی اب آپ ایک گدا لے لیجیے اسے کمرے میں بند کر دیجئے دس کلو گوشت رکھ دیجئے وہ گدا مر جائے گا بھوک گوشت نہیں کھائے کتنا متقی ہے جان دے دیا اس نے لیکن حرام کا ارتقاب نہیں کیا اس نے جو چیز اس پر فطرت نے حرام کیا اس نے نہیں کھائی مر گیا شیر ہے شیر اس پر اللہ نے گوشت حلال کیا گھاس حرام کی آپ گھاس کے دس بنڈل ایک کمرے میں رکھ دیجئے شیر کو بند کر دیجیے شیر مر جائے گا گاس نہیں کھائے گا اتنا متقل اللہ نے ہمیں اس قسم کا وہ انسٹنکٹ کا غلام اپنے فطرت کا غلام نہیں بنایا ہم ہیں جنہیں منع بھی کرتا ہے شراب پی لیتے شیر نے گاس نہیں کھائی گدے نے گوشت نہیں کھایا یہ سود کھا لیتا ہے صلاحیت ہے لہذا جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں چیز کی طرف نہ دیکھنا تو آپ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تب اس نہ دیکھنے کا کوئی مفہوم پیدا ہوتا اندر کو یہ کہنا کہ دیکھو بھائی اس طرف مت دیکھنا بھی یہ تو مذاق ہو گیا نا وہ ہے ہی اندا دیکھ سکتا ہی نہیں ہے اور تم اس کو کہہ رہے ہو مت دیکھ یہ مت وہیں آئے گا جہاں اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوگی پھر کہا جائے گا کہ بھائی مت دیکھ بغیر صلاحیت کے اس قسم کے اس سے مطالبہ کرنا یا کوئی بندہ نہیں کر سکتا اور اسے اس یہ کہنا کہ یہ کرو یہ بھی مذاق ہے کسی سے کسی بھی چیز کا تقاضا اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر ہونے کا متقاضی ہے ہونی چاہیے لہذا کانٹ یہ بات کہتا ہے یعنی لوجیکلی ایک چیز ہے کہ دیر وڈ بی نو میننگ انف اچ و ناٹ اے کمپلیٹ بائی اے کین کسی سے کسی چیز کے تقاضا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں اف اچ و ناٹ اے کمپلیٹ بائی اے کین اگر وہ کر نہیں سکتا تو اسے یہ کہنا کہ ایسا کرو یہ تو مزاق ہے لہذا اگر انسان سے کہا جاتا ہے کہ یہ برائی مت کرو تو اس کا مطلب ہے کہ برائی سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے تب کہا مت کرو اور اگر کہا کہ یہ کرو نماز پڑھو روزہ رکھو تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو کہا بھائی اللہ نہ کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے نہ اللہ تعالی ظلم کرتا ہے جو میں نے پہ اتالی میں سالری کے لنگڑے سے کہے اٹھو دوڑو جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں کہ دوڑے وہ دوڑ نہ سکے اس پر مارے بھی اس بلکہ اس چیز کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے پھر آؤ کے پاس بھیجا علیہ السلام کو تو کہا کو لہو کو الزکر او یکش سے نرمی سے بات کرنا اس کے وہ بادشاہ نا اور ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے نرمی سے بات سننے کی اونچی آواز پسند نہیں کرتے یہ لوگ لہذا کہا گیا کہ نرمی سے بات کرنا لال لہو یا تجکر شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور یشا یا شاید کہ ڈر جائے کیا مطلب ہے اس کے اندر نصیحت پکڑنے کی صلاحیت تھی اور ڈرنے کی صلاحیت بھی تھی اس نے نہیں استعمال کی اس کا پسطور اس کی سمجھ ہمیں تب لگے گی جب ہم اصل زندگی کے مقصد کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے کہ زندگی اللہ نے دی جی کیوں جی زندگی کے بارے میں زندگی اور موت کے بارے میں اللہ نے ساتھ فرمایا اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن علی زندگی اور موت موت اور زندگی اس نے اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں آزمائے امتحان ہو گیا آزمائش ہو گیا جسے اقبال نے کہا کہ زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی زیاں خانہ ہے نا جو ہی آپ پیدا ہوتے ہیں تو ہی آپ کی عمر گھٹنا شروع ہو جاتی زندگی کم ہونا شروع ہو جاتی ہر صلاحیت کم ہونا شروع ہو جاتی اور زندگی وہ واحد چیز ہے کہ دیکھیے ہر چیز کا ایک آپ نے جسے آپ ناپتے ہیں اس کو بنایا آپ نے زندگی وہ چیز ہے جس کا سکیل ہی موت ہے زندگی موت کے ساتھ ناپی جاتی بات ہے بندہ مرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جس کی عمر 63 سال تھی ساٹھ سال 80 سال تھی تو کس کے ساتھ ناپا گیا ہے موت کے ساتھ جب تک زندہ ہے کوئی پتا نہیں اس کی کتنی زندگی یعنی زندگی وہ چیز ہے جس کا سکیل ہی موت ہے جس کا پیمانہ ہی موت ہے اور آپ کسی بھی چیز کو جب ناپتے ہیں تین سو میٹر کی دوڑ ہے سو میٹر کی دوڑ ہے سو تب گنا جائے گا جب فنش لائن پہلے آپ لگائیں گے یہاں پہ سو میٹر فنش لائن کیا ہماری یہ موت تو زندگی اور موت پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہارا امتحان ہو آپ دیکھیں امتحان کے رولز اینڈ ریگولیشن دنیا میں جو آپ امتحانگاہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بچے کو یہ اختیار دیا جاتا ہے وقت بھی دیا جاتا ہے تین گھنٹے کا وقت ہے اس کے پاس اس میں وہ صحیح لکھے یا غلط لکھے بالکل اختیار کوئی زبردستی نہیں اس کے ساتھ کلاس روم میں زبردستی ہے وہاں ڈنڈے ہیں وہاں پٹائی ہے وہاں مرغا بنایا جاتا ہے ایگزامنیشن ہال میں سارے غلط سوال لکھ دے کوئی مرغا نہیں بناتا یہ دنیا امتحان گاہ ہے ہمیں اللہ نے اس میں بٹھا دیا اور ہمیں اختیار دیا ہے اما شاہ کے رنگ و اما کپور یہ مشیت کیا ہے مشیت یہ ہے کہ کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں امتحان گاہ کے اندر ایگزامنیشن ہال کے اندر اور ممتہ جو ہے ان کا جو زیمینر ہے وہ گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ ایک سوال غلط کر رہا ہے اور وہ جو امتحان لینے والا ہے نگران ہے جو وہ میتھ کا ٹیچر ہے اور پیپر بھی میتھ کا ہو رہا ہے اور وہ بچہ بھی اسی کی کلاس کا ہے اور اسی کے سبجیکٹ میں غلطی کر رہا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے اگر وہ چاہے تو اس بچے کو سوال درست کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے؟ کروا سکتا ہے نا نہیں. نہیں کروا رہا تو اس کا مطلب ہے اس کی مشیت سے وہ غلط سوال کر رہا ہے ماسٹر کی مرضی سے کر رہا ہے مرضی سے نہیں کر رہا اس کی مشیت سے کر رہا مرضی اور چیز ہے مشیت اور چیز اگر وہ چاہے تو اسے ٹوک سکتا ہے ایسے نہیں ایسے تو پھر امتحان کوئی نہ نہ رہا پھر تو دوسروں پر ظلم ہو گیا اگر اس کے ساتھ زبردستی سے صحیح کروا دیں یہ تو کرپشن ہو گئی ہوگی ہو گئی بادنوانی ہو گئی وہ دیکھ رہا ہے اندر ہی اندر کڑ بھی رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے لیکن روک نہیں رہا اس لیے کہ یہ امتحان کے قانون کے خلاف یہ ہے مشیت اگر اللہ نہ چاہتا تو تم غلط نہ کر سکتے ہو وہ تمہیں خالج کر دیتا تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا لیکن پھر امتحان کوئی نہ نہ رہتا پھر نکھر کر کیسے سامنے آتا کہ زبردستی کا تابع دار کون ہے اور اپنی مرضی کا تابع دار کون ہے اصلی لائق کون ہے اور وہ ماسٹر صاحب کا لائق بنایا ہوا کون ہے اس لیے کہ امتحان گائی تو وہ جگہ ہے جہاں محنت کرنے والے بچے اور وہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچوں میں فرق پتا چلتا ہے وہ غلط کر رہے استاد کی رضا نہیں ہے اس میں کیا اس ماسٹر کی رضا شامل ہے کہ وہ غلط کرے نہیں رضا نہیں ہے لیکن اس کی لنشا مشیط اس میں شامل ہے اگر وہ چاہتا تو بچے کو وہ سوال وہیں درست کروا سکتا تھا لیکن یہ امتحان کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے اللہ تعالی نے امتحان کا ایک قانون بنایا سب کے پرچے دی جی ڈے آف ججمنٹ ججمنٹ ہوگی سب کے پرچے جج کیے جائیں گے زبردستی کروائے دنیا میں اگر وہ تو پھر قیامت کا دن رکھنے کی کیا ضرورت تھی پرچے تو تم نے یہیں سب کے ٹھیک کروا دیے امتحان کو ریزلٹ کا دن رکھنے کی کیا ضرورت ہے ریزلٹ تو ہمارے امتحان میں ہی نکل آیا ریزلٹ تو اس چیز کا نکلا تھا کس نے محنت کی ہے کس نے نہیں کی تو پرچے تو تم نے سب کے ٹھیک کروا دی ہیں. جیسے ہماری ہیں وہ بوٹی مافیا چلتا ہے پرچے صحیح کرانے والے ریزلٹ کیا ہے جس نے پانچ سو یا پانچ ہزار یا دس ہزار دے کے پرچہ ٹھیک کر کے آ گیا وہ وہ ریزلٹ کا انتظار کیوں کرے گا اسے تو ہے میں نے کیا لکھ کے ہوں میں بلکہ وہ بتاتا تک میری فلاں جو ہے وہ پوزیشن آئی اچھا یہ ہو گئی یعنی اس استاد کی رضا شامل نہیں کہ وہ غلط سوال کرے لیکن قانون یہی ہے کہ وہ ٹوکے مت اگر وہ چاہتا تو ٹوک دیتا یہی بات ہے جب اللہ کہتا کہ اگر میں چاہتا تو میں اسے نہ کرتے روک دیتا. لیکن زبردستی وہ روکتا نہیں فرمایا ان ٹک روفا ان اللہ غنی کم ولا الكفر اللہ اپنے بندوں کے کفر میں راضی نہیں ہے مشیت اور چیزیں اللہ کی رضا اللہ کی اور ہے رضا کون لے گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ ہو گیا نا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو کام ابو بکر نے کیے ہیں اللہ کی رضا ان میں ہے جو ابو جان نے کی ان میں رضا شامل نہیں مشیت تھی قانون امتحان کا رضا اور کی عباد اللہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں جو تم کفر کرتے ہو اس میں رب کی رضا شامل نہیں ہوشیت امتحان گاہ میں تم بیٹھے اس نے وقت دیا امتحان کا خاصا تھا کہ تم اختیار دیا جائے صحیح غلط کرنے اور اس نے خود سے یہ فیصلہ کیا تھا اسے پارلیمنٹ نے مجبور نہیں کیا تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرو کہ جس کو تم اختیار بھی دو اور ارادہ بھی دو میں خود سوچا میں ایسی مخلوق پیدا کروں جس کو میں یہ ارادہ دے کر پیدا کروں کہ وہ چاہے تو یہ کرے چاہے تو یہ کرے اما شاہ و کا پورا من شاہ فلیومن و من شاہ جو چاہے وہ مومن بنے جو چاہے وہ کافر یہ امانت جسے استعمال کرنا تھا انسان وہ ان تش کروں یادا کون تم اس کے شکر گزاری کی روش اختیار کرو تو یہ اسے پسند اب اس کا اصول کیا ہے اس کا قانون کیا جو موٹیو والی بات ہے کہ جی میرے ذہن میں فلاں چیز کا موٹیو پیدا ہوگا اللہ زبردستی پیدا کرے گا تو میں کروں گا اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں چیزیں رکھی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی جاہل کے اندر میری بدی تھی اور دوسرا بٹن تھا ہی نہیں یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی نا پھر کہ اس کے اندر تو نیکی رکھی کوئی نہیں اللہ نے نکلے گی کہاں جس کان کے اندر ہیرے ہیں ہی نہیں وہاں کان لگانے کا فائدہ کیا ہے مٹی نکلے گی لہذا حضور نے فرمایا الناس و معدن کا معدن والفضہ لوگ اس طرح کانے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کی کان ہوتی ہے گویا ہر انسان کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی سونا یہ سونے کی اینٹیں نہیں نکلتی ہیں بسکٹ نہیں نکلتے سونا مٹی میں مکس نکلتا ہے کچرا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے اسے گرم کر کے الگ کرنا پڑتا ہے چاندی لوہا ایلومونم پلاٹینیم کوئی بھی خالص نہیں ہر انسان کے اندر خالص نیکی نہیں اندیا کو استثنا دے دیجئے باقی ہر انسان کے اندر نیکی کے ساتھ بدی بھی ہے سونے کے ساتھ کچرا بھی ہے کا داخلہ ہے من جس نے اس کو گال کے سونے کو الگ کر لیا کچرا الگ کر وہ کامیاب ہو اور قرآن حکیم وہ چھلنی ہے جو یہ کام کرتی وہ بھٹی ہے اللہ نے مثال دی ہے قرآن حکیم کی تو اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر نیکی بھی رکھی یا بدی بھی رکھی فالحما فجورہ وہ اب ہوتا کیا ہے کہا کہ جس چیز کا تو ارادہ کرے گا رحمانحمان اس میں اس کی مدد کرے ایک آدمی زنا کا ارادہ کرتا ہے پورا بدن اس کا ساتھ دیتا کہ نہیں دیتا دیتا ذہنی جب زنا کر رہا ہوتا ہے پورا بدن اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس زنا کا ارادہ کس نے کیا تھا اس نے کیا اور باقی ساری چیزوں کو اس کا غلام بنا دیا تھا اللہ نے کہ یہ جو بھی ارادہ کرے گا تم نے اس کی مدد کرنی جیسے جب وہ کلاس کے اندر ایگزامیشن ہال کے اندر بچہ غلط سوال کرتا ہے تو پین اس کا ساتھ دیتا تو غلط کرتا نا پین ہی مک جائے تو وہ سوال کا خیال کرے پین کو کہا گیا یہ غلط کرے یا صحیح کرے تو لکھنا یہ دو جمع دو کو چھ لکھتا تو نے چھ لکھنا ہے کو کہا گیا اسے کہتے ہیں دلالت الما ہر انسان کے اندر تھوڑی سی دلالت رکھی تھوڑی سی ہدایت رکھی فالح محافر انسان اس تھوڑی سی دلالت کو استعمال کرتا ہے تو باقی چیزیں اس کی مدد کو پہنچ جاتی فال احمد اللہ رحمان ٹھیک ہے قانون انسان فلم دیکھنے جاتا ہے سین میں جاتا ہے ٹانگیں ساتھ دیتی ہیں آنکھیں ساتھ دیکھ رہی ہے نا یہ خیانت ہو رہی ہے دی اس کام کے لیے نہیں کی تھی لیکن امتحان اسی کا نام ہے کہ اس دیکھنے کا نتیجہ قیامت کے دن نکل یوم بدلے والے دن حساب کتاب ہو پرچے مارک ہوں پھر تمہارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں دائیں میں دیے جائیں یا بائیں میں دیے جائیں اسے کہتے ہیں زلالت المعنا کہ اس بندے نے دلالت کا بٹن خود پش کیا تھا اور امتحان کے اصول کے مطابق ہر چیز اس کے ساتھ لگ اس نے جنا کا ارادہ کیا اس کے بدن کے ہر پارٹ نے اس کا ساتھ دیا اپنا حصہ ادا کیا لیکن انیشیٹو کس نے لیا ابتدا کس نے کی دلالت کی اس بندے نے اس لیے کہ اللہ نے اس کے رکھ دیا اگر رکھا نہ جاتا تو امتحان ہی کوئی نہ ہوتا اگر یہ ہوتا ہی نہ مرد اور اسے کہا جاتا ہو دیکھو نہ مت کرو اور پھر اسے نہ کرنے پر جنت بھی دے دی جاتی بھائی کیوں کے اندر تو صلاحیت ہی کوئی نہیں تھی منع کرنا کٹنے کا ارادہ کر لیں اس کا ہاتھ بھی ساتھ دے رہا اس کا شور بھی ساتھ دے رہے وہ موقع دیکھتا ہے کہاں پیسے ہیں جج کرتا ہے وہاں بلیڈ مارتا ہے یہ ساری اس کا اگر اللہ چاہتا فالج ہو جاتا فالج ہو جاتا وہ نہ اس کے پیٹ پہ مار سکتا وہ بلیڈ با دفعہ بندہ بھی مارتا غلط لگ گیا بلیڈ رش کے اندر ضروری نہیں کہ جہاں اس نے سرجن کی طرح نشان لگایا وہیں پہ چیرہ دے گا رش میں ہاتھ ہل گیا تو پیٹی کی بجائے پیٹ پر لگ گیا بلیڈ بندے کی انتریاں باہر نکل آتی کتنے لوگ ہوگی اس طرح سے گست ہو ساتھ دے رہا ہے نا ارادہ اس نے کیا تھا ہر چیز اس کا ساتھ دے رہی ہے حرم کے اندر ساتھ دے رہی ہے ایون کے بہت سے لوگ عورتوں کو بھی چھڑ دیتے ہیں وہ ضلالت الماؤنا ہے تم نے اپنے اندر کی ضلالت کو استعمال کیا تمہارے جوارے کی ضلالت نے اس کو کوپریٹ کیا لو بھائی ولجی نہ زادہم ہدا ہودا جنہوں نے اس ہدایت کو استعمال کیا جو ان کے اندر رکھ دی گئی تھی زیادہ ہودا ہدایت الماؤنا مدد کو پہنچ گئی ایک آدمی نے نماز کا ارادہ کر لیا اللہ نے ٹانگوں میں طاقت دی مسجد میں آیا ہاتھ پاؤں میں جان دی اس نے سر رکھا یہ اس کی اس نے انیشیٹو لیا تھا انیشیٹو اس نے لیا تھا باقی مدد آزاد جوارے نے اسے جنت مل گئی اگر یہ کہا جائے کہ جی فلاں آدمی نے گنا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کیا اللہ کی مسیحت کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اللہ نے خود چاہا تھا کہ وہ اختیار دے لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں کیا اللہ گنا پر راضی نہیں ہوتا ولازا عبادل کو ورنہ اگر اللہ کے لکھے ہوئے گناہ کر کے ابو جیل یا پھر مار گیا تو پھر وہ بھی رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے تھا نا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ ایسا نہیں ہے کہ فلم میں ڈائریکٹر نے ایک کو ولن کا کردار دیا ایک کو ہیرو کا کردار دیا ہیرو نے ہیرو والا کردار کیا اور لوگوں کو رلا دیا اور ولن نے ولن والا کردار کیا اور لوگوں سے گالیاں لیا دونوں اپنے اپنے پیسے لے کے گھر چلے گئے امجد خان کو بھی پیسے مل گئے صاحب کو بھی پیسے مل گئے بھائی. دنیا اس طرح نہیں ہے بھائی کہ اس نے بھی اس کا لکھا ہوا کردار کیا تو ڈائریکٹر کی رضا تو اس نے بھی پائی نہیں اسی لیے پیسے ملے اس کو ابو جال بھی رضی اللہ عنہ ہو گیا حضرت بلال بھی رضی اللہ علو نہیں رضا کے کام ابو بکر نے کیے بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے کون سے کیے رضی بلّے ان کا اللہ کا غضب ہے ان پر انہوں نے رضا والے دیکھ الگ بات ہے کہ ان کو یہ عمل کرنے کی چھٹّی کس نے دی تھی اللہ نے رضا میں اس شامل نہیں تو یہ دلالت الماؤنا اور ہدایت الماؤنا ارادہ آپ کے پاس آپ دیکھیں کوئی آدمی کسی کو مارتا ہے مکہ مارتا ہے کرتا ہے کسی کے اسے پتا ہے کہ اس کے بدن کے کون کون سے مسلز اس میں استعمال ہوئے ہیں اور ان مسلز کو اس کے دماغ کا کون سا حصہ حکم دیتا ہے کہ اس کو پکڑو سیٹو مارو زیاتی کرو یا چور نے اگر بلیڈ مارا ہے تو اس کی انگلیوں نے کام کیا ہے اسے پتا ہے کہ کون سے مسلز کام کر رہے نہیں جب انہیں ان آساب کا ہی پتہ نہیں ہے جو اس میں استعمال ہو رہے تو ان کو حکم کیسے دے سکتا ہے یہ کس کے حکم پر چل رہے ہیں اللہ کے حکم پر ارادہ کس نے کیا تھا بندے نے بندے نے ارادہ کیا ہاتھ پاؤں اس کے ساتھ لگ گئے یہ ماونت کس نے کی اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا اس کی تابے داری یہ جیسا بھی کرتا ہے تم کو امتحانی سے اسی طرح جب کوئی آدمی کسی گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے کسی بوڑھے کو سڑک پار کرواتا ہے اسے پتا ہے تو اس کے بدن کے کون کون سے احساب استعمال ہوئے نہیں ایسا بھی دوتا ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن پورا بدن اس کا جو ہے وہ پیلنس ہوتا ہے وہ فالج ہو چکا ہوتا ہے وہ ارادہ کرتا بھی ہے تو چل نہیں سکتا اس لیے کہ باقی سارا سسٹم جو ہے وہ ٹرپ کر گیا ارادہ اپنی جگہ باقی ہے وہ ماؤنت ختم ہو گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح کرتا کہ میں تو ارادہ کروں گنا کا اللہ مجھے کیوں کرنے دے رہا ہے تو اللہ کی کون سی مجبوری تھی کی ہوئی ہے بھائی کہ تجھے زبردستی جنت میں لے جائے دیکھیں جب بھی کوئی چیز پروڈکٹ آتی ہے تو اس کی ایک ایوریج لگتی ہے کہ بھائی اتنی اس میں سے خراب ہو جائے گی کہیں سے بھی شپمنٹ ہوتی ہے چاول ہیں سبزیاں ہیں جو بھی چیز کہیں سے چلتی ہے تو پہلے سے یہ طے ہوتا ہے جین میں ایک چیز رکھ لی جاتی ہے کہ اس میں سے اتنا خراب ہو جائے گا اب دیکھیں جب آپ کو چیز لیتے ہیں تو دو چار مالٹے فالتو ڈلوا لیتے ہیں اس سے کیوں کہ بھائی گھر جا کے اس میں سے کچھ خراب بھی نکل سکتے ہیں بھائی اس میں کوئی دو چار بھنڈیاں زیادہ ڈال دو گھر میں سے کچھ میں سے کیڑے بھی نکل سکتے ہیں یعنی آپ نے اپنے اندر ایک ایوریج جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اپنی اس تخلیق کو اختیار دیا تو ذہن میں ایک ایوریج لگائی کہ اس میں سے اتنے اس, اس کو مس یوز استعمال کریں گے بہت یہ اختیار بہت بڑی بات بہت بڑی امانت ہے ایسے ہی نہیں زمین و آسمان ڈر گئے اللہ نے ذہن میں ایک بات رکھی ہے اپنے علم میں یہ بات لکھ لی کہ ان میں سے نو سو ننانوے اس کو مس یوز کریں ہزار میں سے نو سو اس کا غلط استعمال دی. کوئی ایک بندہ ہوگا جو ٹھیک استعمال کرے یہ ایوریج ہے یہ تقدیر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے اندر اللہ تعالی نے وہ صلاحیتی کوئی نہیں رکھی فلحما فجور رہا و تقوی. ہر انسان کے اندر فجور بھی ہے تقوی بھی اس نے اس کا ارادہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت دینی اس کی مدد کرنی ہے اس ایک آدمی اگر نماز پڑھنے آیا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا پیدا کیا ہے مدد بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو جنت کس چیز کی کیوں جنت ملے اس دوسرا آدمی ہے ایک مقدر میں اللہ نے روزہ رکھ دیا کہ جی روزے کی اس کے اندر ارج پیدا کرنی ہے روزے کے موٹے پیدا کرنا ہے روزے کی تحریک پیدا کرنی ہے روزے کی نیت پیدا کرنی ہے انہوں نے روزہ رکھ لیا کیا تلوار ماری اس کا اپنا کیا بھائی اللہ نے مرغی کے اندر صلاحیت پیدا کی اس کے اندر ایک ارادہ پیدا کیا 22 دن انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے اسے جنت نہیں ملتی تو 5 منٹ کے لیے مسجد میں ہے جنت لیتا ہے کیوں اس لیے کہ یہ ارادہ تیرے پاس یہی وقت کہیں غلط جگہ استعمال کر سکتا ارادے کا صحیح استعمال کیا جزا امبا کن تم کا اس لیے کہ سارے فیل جو ہے سارے فیل کا بیج کیا تھا وہ تیرا ارادہ بیج تھا لہٰذا کہا گیا کہ یہ جنت تمہیں تمہارے عملوں کے وز ملی خود بما بےما تعملون تم تام حالانکہ یہ عمل ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف عمل کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے معاونت کی ہدایات الماؤنہ خدا و ابو کم لکار تم لذیذ تم پہلا شکر استعمال کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے اب دیکھیں یہ فطری ایک چیز ہے کنواں ہے کنواں اس کے لیے اللہ نے ایک قانون بنا دی ہے کنویں کا پانی اپنا لیول برقرار رکھتا آپ پہلا پانی نکالیں گے تو نیا پانی آئے گا پہلا پانی استعمال کریں گے تو نیا پانی آئے گا نہیں لیں گے تو ابل کر باہر نہیں نکلے گا وہ ایک سنٹی بھی اپنے لیول سے اوپر نہیں آئے گا وہ پانی چونکہ نیا پانی نہیں آ رہا راضا وہ پانی گندا ہوتا رہے گا خراب ہوتا رہے گا بیکٹیریاز اس کے اندر جو ہے وہ پلتے رہیں گے پھولتے رہیں گے لیکن اپنے لیول سے اوپر نہیں آئے گا لیول سے اوپر تبھی آئے گا جب تو اس کو استعمال کرے گا تیرے اندر بھی اللہ نے دو چشمے رکھ دیے ہدایت کا ضلالت کا تو ضلالت استعمال کرتا رہے گا ضلالت آتی ہے تو ہدایت استعمال کرتا رہے گا ہدایت کے سوتے کھل جائیں گے ہدایت آتے رہے گی وہ لذیذ آتا خدا جس کنویں میں سے پانی نکلتا رہے گا نیا پانی آتا رہے گا صحت مند پانی آتا رہے گا تازہ پانی آتا رہے گا ایک بیج ہے اس کے اپنے اندر ایک صلاحیت ہوتی وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے تو باقی چیزیں اس کی کوپریشن کو دوڑتی ہیں اس کے اپنے اندر نمو کی ایک طاقت ہوتی ہے وہ نکلتا ہے تو پھر سورج بھی دوڑتا اس کی مدد کرتا ہے کھاد بھی دوڑتی ہے افلاں چیز بھی دوڑتی ہے افلاں چیز بھی دوڑتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اگر اسی کے اندر اگنے کی صلاحیت نہ ہوتی بیج ہی ہوا ہوتا ایک پکا ہوا چنا بھنا ہوا چنا وہ ساری چیزیں آپ اس کے گرد اکٹھی کر دیں جو ایک فرٹلائل جو زرخیز چنا ہے کچا چنا جو بھنا ہوا نہیں ہے اس کے گرد بھی وہی چیزیں رکھ دیں مٹی رکھ دیں کھاد دے, دے پانی دیں پانی دے اس کو بھنے ہوئے چنے کو بھی دیں آپ پانی اور کھاد دیں بھنے ہوئے چنے کے اندر صلاحیت مر چکی ہے لازا یہ ساری چیزیں کوپریٹ بھی کریں تو وہ نکل نہیں سکتا گل جائے گا وہ کھاد اسے مار دے گی باہر نہیں نکالے گی باہر کس کو نکالے گی جس نے اپنے اندر کی اس قوت نمو کو استعمال کر لیا بس باقی کام فطرت سنبھال لیتی اب میرے اوپر چھوڑ دو میں ان کومپلوں کو کیسے نکالتی ہوں باہر دھوپ کہتی ہے مجھے اب چھوڑ دو دیکھو میں اس کے اندر کیسے وہ کلورو جو ہے وہ کلوروفل پیدا کرتی ہوں اور کیا کرتا ہوں جو کچھ بھی ہے لیکن سب سے پہلے جو انشیئٹو ہے دانے کے اپنے اندر ہے مرغی یا بتخ کے انڈے کے اندر آف سیجن کا بلبلہ ہوتا ہے اور اس بچے کو اسے استعمال کرتے ہوئے ہمت کر کے وہ خول توڑنا ہوتا ہے جو اس خول کو توڑتا اس بلبلے کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد تو پھر سمندر ہے نا ایک اکسیجن کا سارا دورتا اس کو زندہ رکھنے کے لیے لیکن اگر وہ اس خول کو نہیں توڑتا اندر کی اس اکسیجن کو استعمال نہیں کرتا تو کیا ہوگا تیرے اندر ہدایت کا بلبلہ رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تو اسے تو استعمال کرنا اس کے بعد دیکھ دنیا کی ساری چیزیں تجھے کس طرح دیتی کس طرح کو کرتی کس طرح زندگی رہتے ہیں لہذا اولین انتخاب جو ہوتا ہے برائی کا ہو یا نیکی کا انسان کے اپنے اندر ہو یہ ارادہ یہ اختیار یہ قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے طور دی اور یہ اس کی انا کا تقاضا بھی ہے باقی تو ہر چیز اس لیے اس کی تعریف کر رہی ہے تو وہ مجبورے میز ہے کوئی دوسرا اپشن ہی نہیں تو سب لہو سے ماوا تصاوی ساتھ ساتو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے تو سب اس کی تصدیق کر رہا امن شعین اللہ سب بے شو بے حمد ہی ولا کے لاتف کا ہوں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کا تفقو نہیں کرتے لیکن یہ تسبیح جبری تسبیح ہے ان کے پاس آپشن کوئی نہیں سورج کا ایک رستہ متعین وہ اس رستے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تیرا رستہ تجھے اختیار ہے تو مسجد آتا ہے یا سین میں جاتا ہے میں نے کہا نا کہ گدا گوشت نہیں کھا سکتا زبردستی کا متقی ہے شیر گاس نہیں کھا سکتا زبردستی کا متقی ہے لیکن تو حرام کھا سکتا تو اصل چیز جو ہے وہ, وہ اختیار ہے جو اللہ نے جان بوجھ کر دیا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ٹیپ بج رہے ہیں میری تسبیح کے کسی کے اندر الحمد فیڈ کر دیا تو قیامت الحمد الحمدللہ کہتا رہے گا کسی کے اندر سبحان اللہ بھر دیا تو قیامت تک سبحان اللہ کہہ رہا ہے کسی کو رکو میں جھکا دیا تو قیامت رکو میں رہے گا کسی کو سجدے میں ڈال دیا تو قیامت تک سجدے میں رہے گا کسی کے اندر ایسان کی طاقت نہیں جس طرح ہم رستے بدل لیتے ہیں اگر اللہ تعالی سورج کو بھی اجازت دے دے لیٹ ہونے کی نماز کا ہم کر دیتے ہیں. کبھی سورج بھی کوئی دن کزا کر دے کیا ہو اللہ نے فرمایا تم تو کرتے ہو میں ذرا سی بھی اجازت دے دوں سمندر کو تو تمہارا وجود مٹا کر رکھ اس کی میں نے تنابے کھینچی ہوئی تمہاری ڈیلی چھوڑی تم نے فساد مچا دیا زہر برے والا دماغ کا سبق انسان کے ہاتھوں کی کمائی انسان کے کرتوتوں نے فساد چڑھا کر رکھ دی انسان کو کون مار رہا ہے انسان مار رہا ہے نا جس کو مار رہا وہ انسان نہیں وہ روانڈا کے اندر ہو وہ کہیں کسی اور ملک کے اندر ہو جہاں بھی جو جس کو مارا انسان ہے۔ یہ میزائل یہ ٹام ہاک یہ کروز یہ ایٹم بم یہ ہائیڈروجن بم یہ کس کے لیے بنے شیر مارنے کے گیدر مارنے کے بندے مارنے کے انسان کی تباہی کے لیے تہخانے بھرے ہوئے انہوں زمین کے اندر پولوشن کس نے کی کیزون گیس کی لیئر کو برباد کس نے کیا شیروں نے کیا تو نے کی اب چاند کو تباہ کرنے چلے ہیں چاند پہ پانی ہے کہ کوئی نہیں اس کا بیڑا غرق کر جہاں ہے وہاں کے پانی کا بیڑا غرق کر دیا کیمیائی مادے پھینک پھینک کے اس کے اندر ایٹمی فضلے پھینک پھینک کے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دی کون کا بندہ کر انسانوں کی فرائی ہوتے تباہی اصل چیز یہ ہے کہ ایک چیز اللہ تعالی نے انسان کے آپ دیکھیں ایک آدمی اپنے بچے کو ایک آدمی ہے وہ اپنے بچے کو پانچ دہم دیتا ہے اور اسے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ اس سے کوئی کھانے پینے کی چیز خرید لینا اس سے ویڈیو گیمز جا کے نہیں کھیلنے پٹاخے نہیں خریدنے لیکن اس نے قوت خرید تو اس کو فراہم کی ہے نا باپ نے قوت خرید دی ہے اس کے ہاتھ میں پھر یہ کہا کہ دیکھو بیٹا اس سے یہ چیز خریدنی ہے اور اس سے یہ نہیں خرید ڈوز اینڈ ڈونٹ اب وہ بچہ اگر اس پیسے کو مس یوز کر لیتا ہے اور کوئی یا کہ بچے کا کیا سورت انہیں پانچ روپے دیے ہی کیوں سے میں نے پانچ روپے دیے تھے ساتھ یہ بھی کہا تھا نا پتر کوئی سیب لے کے کھا لینا کوئی ٹھنڈا گرم پی لینا یہ بھی تو ساتھ کہا تھا نا آدمی جی دیکھیں نا اللہ نے انسان کے اندر برائی کرنے کی طاقت ہی کیوں رکھی ہے جی بھائی طاقت رکھی ہے تو نیکی کرنے کی بھی طاقت رکھی تھی نا ساتھ یہ بھی کہا تھا نا کہ اس وقت کو نماز پڑھنے میں خرچ کرنا یہ کہا تھا نا یہ نہیں کرنا یہ کرنا تو گویا کوتے خرید فراہم کرنا باپ کی منشا تھی اس کی مشیحت کے ساتھ پانچ روپے آئے ہیں نا اس کے پاس پانچ روپے بچے کے پاس جن کو اس نے مس یوز کیا جا کے فلم دیکھ لی ہے کہیں اس نے یا کوئی سگریٹ لے کے پی لی ہے اس نے کوتے خرید کس نے فراہم کی تھی باپ نے تو باپ مجرم ہو گیا کوتے خرید کس نے فراہم باپ بیٹے نے مس یوز کر لی جو گناہ کیا اس آدمی نے جنا کیا جنا کی صلاحیت کس نے رکھی تھی اس کے اندر اللہ نے وہ پانچ روپئے جو اس کے پاس آئے وہ باپ کی نصیحت تھی باپ کی رضا نہیں تھی باپ کی رضائش میں تھی کہ وہ ان پانچ روپئے کو سیب کھانے میں استعمال کرے سگریٹ پینے میں نہیں اللہ نے اس کو قوت دی تھی جنسی قوت لیکن بیوی کے لیے دی تھی جنا کے لیے نہیں دی اس کی مسیحت اس قوت تک تھی قوت مردانگی اللہ نے دی تھی یہ اس کی مصیحت تھی اس کی رضائش میں تھی کہ بیوی بی پر استعمال کرے ناجائز استعمال امتحان اسی کا نام یہ کرو نہ کرو تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی صلاحیت اس کے اندر ہو تبھی کہا جائے نا بغیر صلاحیت کے تو اس کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ولا تک رب اس, اس نے کیا زنا کے پاس جانا ہے وہ تو ہے ہی کڑ صلاحیت ہو تو آخر ملے گا نا زنا سے رکنے پر انڈا قیامت کے دن کہہ کہ کے یا اللہ میری آنکھیں جل جائیں جو میں نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہو تو جنت مل جائے گی تو تھی دیکھنا کیا تھا کوئی نہیں تھی یا دارا یہ کہہ کہ کے اللہ میرے کان جل جائیں جو میں نے گانا سنا ہو تیرا کمال ابھی صلاحیت ہی کوئی نہیں وہ تو وہ بچی نے کہا تھا دادی اما سے دادی اما منہ کھولنے ذرا تو منہ اس نے کھولا اس نے ہاتھ مارا انگلی مار کے تو پھر اس نے وہ اخروٹ نانی اما کو دیے کہا ہم اپنے پاس رکھے میں کھیل کے آتی ہوں پہلے اس نے چیک کیا کہ نانی کے دانت ہیں کہ نہیں ایسا نہ کھا جائیں تو جب اس نے دیکھا کہ نانی کے دانت کوئی نہیں ہے تو اس نے نانی کو یہ نہیں کہا کہ مت کھانا اسے پتا کھا سکتی کوئی نہیں ہے دانت ہی کوئی نہیں اگر تیرے دانت ہی نہ ہوتے تو اللہ تمہیں یہ کیوں کہتا کہ یہ مت کرو یہ کرو ڈوز اینڈ ڈورس میں ہی ہوتے ہیں جی اختیار ہوتے. کسی کو آپ گلے پر بٹھاتے ہیں کسی کو آپ سیف پر بٹھاتے ہیں کسی کو آپ جو ہے وہ کاؤنٹر پر بٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں دیکھو یہ پیسہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے چیک اینڈ بیلنس وہی ہوتا ہے آڈٹ ہوتا ہی اسی لیے کہ یہ چیک کیا جائے کہ اس نے ادھر ادھر تو نہیں کیا اگر ادھر ادھر کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی موقع نہ ہوتا تو آڈٹ کیوں ہوتا قیامت کا دن اسی لیے رکھا گیا کہ تجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر ایک چیز رکھی تو اسے بے صبری سے اپنے اختیار سے غلط بھی استعمال کر سکتا یہ اس کی مصیحت نے چاہ ہے لیکن اس کی رضا اس نے بتا دی کہ دیکھو میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم یہ کام کرو فی بو تنازع اب الغب والا مجھے تمہارا سینموں میں جانا اچھا نہیں لگتا مجھے تمہارا مسجدوں میں آنا اچھا لگتا ہے ان گھروں میں جانا جہاں جان میرا نام پکارا جاتا ہے صبح شام میری تسبیح ہوتی ہے ان جگہوں پر مجھے تم اچھے لگتے ہو تاوت کی راہ میں نہیں جان دینی حق کی خاطر جان دینی اب ہونا تو وہ ہوتا ہے جو مقدر میں ہوتا ہے لیکن کیا بات کہتا ہے کہتے یہ میرا مقدر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے کہیں رستے میں نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ صحرا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ وہ اپنے اس گھوڑے کو باندھ سکیں ایک بدو جا رہا تھا انہوں نے آواز دی اس کو اللہ کے بندے ادھر آنا میرا گھوڑا پکڑنا میں نماز پڑھ ان صاحب نے گھوڑا پکڑ لیا انہوں نے نماز شروع کر دی نماز شروع کر دی تو ہماری طرح کی نماز تو نہیں ہے وہ پیٹ دیتا تو ہماری نماز ختم ہو جاتی اچھا تلی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز تو نماز تھی خیر جی نے کیا, کیا کیا کہ گھوڑے کی لگام اتار لی اور لے کے چلتا بنا گھوڑا چھوڑ لگام چوری کر کے لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز سے فارغ ہوئے تو بڑے جوخم کے ساتھ انہوں نے اس گھوڑے کو پکڑا اپنی چادر اس کے گلے میں ڈالی اور پکڑ کے گیا چل پڑے ایک جو بستی تھی انہیں چل کے آگے ملی وہاں وہ گئے اور انہوں نے وہاں ایک آدمی سے کہا کہ بھائی یہاں کوئی رسی ملتی ہو کوئی ایسی چیز کوئی لگام وغیرہ کسی کے پاس ہو میں نے خریدنی ہے اس نے کہا جی یہ بستی کے آخر میں ایک میدان ہے وہاں پہ منڈی لگتی ہے لوگ اپنی فالتو چیزیں لے کر بیٹھے ہوتے آپ دیکھیں اس میدان میں شاید کو مل جائے آدمی رسی وغیرہ برل میرے پاس نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گئے تو دیکھا اس میدان میں وہی بدو بیٹھا ہو گیا ان کے گھوڑے کی لغام لے کر بیچنے کے واپس آ گئے واپس آ کے اس آدمی سے کہا کہ وہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوئے لگام لے کر تم جا کے اس کی قیمت پوچھ دو اور کتنے میں بیچ درم میں بیچ حضرت وہ گیا لگام لے ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جب اس کے ہاتھ میں گھوڑا پکڑایا تھا تو دل میں نیت کر لی تھی میں نے کہ میں اس آدمی کا وقت لے رہا ہوں مجھے کوئی حق نہیں پڑتا یہ میرا غلام نہیں آزاد آدمی ہے میں اس کا ٹائم لے رہا ہوں لہذا میں اسے نماز پڑھنے کے بعد تین درم دوں گا لیکن اس آدمی نے صبر نہیں کیا اس کی بے صبری سے وہ تین حلال کے درم حرام کے ہو کے ملے ہوں. ملے تین ہی درم ہے ملنا بندے کو وہی وہ ہوتا ہے جو اس کا مقدر ہوتا ہے بے صبری سے اس کو حرام کر لیتا تھوڑا سا خبر کر لیتا تو وہی تین دن اسے مل جاتے اور حلال کے ہوتے ملے پھر بھی اس کو تین دن لیکن اب وہ حلال کے نہیں رہے حرام کے ہو گئے کس نے حرام کیا اس نے اپنی بے بےسبری سے بندے کو رزق ملنا ہوتا لیکن بےسبری سے آدمی اس کو ناجائز کر لیتا ہے ملنا وہی ہوتا ہے جو اس کے مقدر ایک آدمی ہے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے آدمی کہے اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس کو مارنا ہے تو لکھنے کے بعد اللہ تعالی نے اس آدمی کو فیکٹس بھیجی تھی کہ فلاں آدمی کا میں نے لکھ دیا تو نے مارنا جا تیری ڈیوٹی لگی ہے جا کے مار اس کو یا اس آدمی نے خود ارادہ کیا قیامت کے دن کو ٹیلی گرام پیش کر سکتا کہ اللہ مجھے پیغام آیا تھا تیرا کہ فلاں بندے کو جا کے مار دے اور تیرے حکم کی اطاعت میں جا کے میں نے مارا وہ اللہ کا علم ہے اس اس نے نے کیا کیا کرنا ارادہ کر نہ مارتا تو اس لمحے وہ آدمی مر جاتا اسے بجلی کا شوق لگتا ہارٹ اٹیک ہو جاتا کوئی اور سبب بنتا اس نے سانس زیادہ نہیں لینی اس کی بھی کی ہوئی تھی اس بندے نے بے صبری سے اس بندے میں اپنا اپنی آکوت خراب کر دی اس نے, نے بےسبری کی دو منٹ لیٹ ہو جاتا وہ بندہ ویسے مر جاتا بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موٹیو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے موٹیو تیرے اندر اللہ نے رکھ دیا ہوا ہے فال ہم جورا ہوا تھکوا اگر فراؤن بھی اس کو استعمال کر لیتا تو ہدایت پا جاتا ہدایت کا وہ بلبلہ فراون کے اندر بھی تھا اگر نہ ہوتا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی کہ جی ایک چیز اس کے اندر صلاحیت تھی نہیں اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, کرو بعد میں کہا جاتا ہے دیکھو جی اس نے کیا ہی نہیں رکھی خود نہیں ہے اس کے اندر صلاحیت اور سزا دے رہے تو اس نے کیا ہی نہیں نہیں تھی اس نے استعمال نہیں کیا اس نے کس کو استعمال کیا ضلالت کے کنویں میں سے ضلالت نکالتا رہا ضلالت کے سارے سورسز کھل گئے اور وہ ضلالت آتی رہی بڑھتی رہی جو ضلالت کو استعمال کرتا ہے فل یحد اللہ رحمان رحمان اس میں اس کی مدد کرتا دیکھ زانی کے یہاں بچہ پیدا نہیں ہو جاتا کہیں وہ زنا کرتا تو بچہ پیدا ہو جاتا اب یہ سلسلہ چل جاتا ہے ہر چیز نے اس کو کوپریٹ کیا لیکن انیشیٹو کس نے لیا ابتدا کس نے کی ارادہ کس نے کیا اس بندے نے اور اسے اس کی سزا ملے گی باقی تو ہر چیز نے اس کی مدد کی وہ اس کی اگر اس کو استعمال کرنا ہدایت کو تو دونوں موٹو بندے کے اندر ہوتے دونوں موٹو بندے کے اندر ہوتے جیسے ایک ٹیب کے اندر آپ دیکھیں ریڈیو والا بھی بٹن ہوتا ہے آپ اسے ریڈیو پہ کر لیں ریڈیو چلنا شروع ہو جاتا ہے ٹیپ لگانی ہے تو آپ اس بٹن کو اوپر کر دو وہ ٹیپ بجنی شروع ہو جائے لیکن بٹن تیرے ہاتھ کوئی آدمی ریڈیو والا بٹن لگا کے کہتے وہ ریکارڈنگ پر لگا دے تو وہ ریڈیو کے گانے ہی آئیں گے باہر کی کوئی آواز اس میں ریکارڈ نہیں ہوگی دیکھیے وہ لگا وہ ریڈیو پر بندے کے اندر ہدایت اور گمراہی والا دونوں بٹن تک اللہ نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ بٹن تیرے ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو جو بھی کرے گا جہاں پر اسے لگائے گا وہاں وہ بجنا شروع ہوگا جس کی آواز خوبصورت ہے وہ گانے ہے میں بھی اسنا تلاوت کرتا قرات کرتا تو شاید قاری عبد کا مقابلہ کرتا لیکن اس نے استعمال اس کا دوسری طرف شروع کر دیا رحمان نے کوئی کمی نہیں کی اس کو آواز دینے میں لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں نے گانے میں استعمال کر اسے اس کی سزا ملی موتل دونوں بندے کے اندر ہیں خیر کا بھی شر کا لیکن قدرت خیر اور شر دونوں کی اللہ نے اس کے اندر رکھتی وال قدر خیر ہی و شر رہی مین اللہ تعالی جانی زنا کرتا ہے ابتدا وہ کرتا ہے نیت وہ کرتا ہے اور اس میں قدرت کر سکنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی اس کے اندر لیکن اس لیے نہیں رکھی تھی کہ وہ زنا میں استعمال کرے اس لیے رکھی تھی کہ نکاح میں استعمال کرے مس اس یوز وہ کر رہا ہے